الحمد لله انا وحدہ لا شريك له ونستعن به ونستصلح وننوب عليه وننود بالله من شرور فتنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشر الله اذا ان الله لا شريك له ونشرنا سيدنا مولانا وشفعينا وحبيبنا محمد صلی اللہ نبو رسمی سلداخر سنتی محمد پاروبیلہ شیخوان بھلی کمی بہنی کولبی بات فلینس يطلو أدعهم آياته وجدتهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لخير غرار مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بههم وولا تجد لكين ذلك فضل الله يوكيه من يشاء ذلك فضل الله يوكيه من يشاء ذلك فضل الله يوكيه من يشاء, يو يشاء, يو يشاء واللعب الفضل اللہ حضل فضل کیا اللہ خلاف میرے بزرگ عزیز ہوتا میں نے آپ کے سامنے دو اس میں میرے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب الفدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فلاحت نبوت کا اللہ جل جھکشاہ کردی اس دنیا میں آتا ہے اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی پوری زندگی نمونہ ہوتی ہے اس کا حد کلفید نمونہ ہوتا ہے جو بھی کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے، اس کی زبان خود نہیں بولتی بلکہ بلوائی جاتی ہے. تو ماں یعنی ہوا اندازہ واقعی اس کا ہر عمل انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے قرآن خود کہتا ہے دقت کا میں کی وصول اللہ ہے اس نبی کی کا عمل نمونہ اس کا فون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 لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ حامی کے لیے آیا آپ کا آپ کا زبانۂ نبوت اور دورہ نبوت اختتام کے لیے نہیں آپ کی نبوت اس دور میں بھی تھی جبکہ آپ بذاتے ہی اس عالم میں داحر تشریف فرما کر جب سب پردہ فرما دیا تو پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا دورہ نبوت ختم نہیں ہوئی اور یہ دورہ نبوت قیامت تک بھی چلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا اب عمدآباد کا تمام زمانہ جو ہے یہ جی دورہ نبوت محمد اور نبی امو صد اللہ علیہ ودم کے فیوز و برکات آپ کی خیروں اور برکتوں سے ہر دور معمور ہے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ان سے لینے کی طاقت ہو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 خواہش جو ہے وہ حبیب پاک پسند کی خواہش کے تابے ہو جیسے حادی کا مضمون ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہتے نفس اس چیز کے تابے نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا تو میرے دوستوں اور حضرت محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتے حادث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 اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا الا اللہ انسٹ نمت کا جست کلو فسد فسدت جست کلو الا ولکا دیکھو تمہارے دشموں کے اندر ایک لوٹسا ہے گوشت کا لوٹسا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمام جسم صحیح ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا اور سمجھو کہ وہ گوشت کا لوٹسا جو ہے وہ دکھ اس لیے امبیال علام السلام کے قریب میں اور ان کی دعوت میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے تو دل کے نتیجے کے طور پر جسم کو بھی سنوارا جاتا ہے اصمل دل ہے اور دل کے بعد باق باقی جوابیں اور رضا ہیں دل سمرے گا تو جسم سمرے گا اور دل بگڑے گا تو جسم نہیں سمرے گا اور اگر دل نہ بنا ہوا اور جن کے آواد بھی انسان بنا لے اور متقد سے متقد شخص کی طرح ہو جائے مسجد نبی میں نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو لیکن دن کے اندر ایمان کا نو نہ ہو تو وہ دین والا نہیں ہوگا مناسب تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ دل اصل اس بنا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 کہ انسان کو بناتے ہوئے پہلے اس کے دل پر نظر کی جائے اور اس کے دل کو بنایا جائے. دل کیسے بنا دیکھو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑی ہے. اس میں ارشاد فرمایا ہے وند بھی باپ فکین رسول ہوں دن ہم یتنی ویم آیا وہ اللہ کی ذات جس میں نے کہ آپ نے ایک نبی کو محبوس فرمانا نبی کیا کام کروں گا یت علیہم آیا تھی وہ تم پر قرآن کی آیتوں کی کھلاوٹ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے میں اس کی آگے چل کرتا ہوں اللہ محمد کتاب اور تعلیم دیتا ہے آپ کی کتاب کی اور جیسے کتاب پرانے پاک یعنی پرانے پاک کو صرف تلاوت ہی پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ تلاوت کتاب پاک کے بعد اس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر جو علوم ہیں اس کے اندر جو فوائد ہیں اس کے اندر اللہ سبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تک دیا ہے جس کے بارے میں حبیب عباد فسن نے فرمایا کہ پرانے کریم ایسی کتاب ہے لاکھن صدی عجائب ہوں جس کا عجائبات ختم نہیں ہو آپ دیکھیں اس امت کے علوم کے اندر پرانے کریم کو جب کھولا گیا تو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تفاثیل لکھی اور ایک ایک تفصیل چھوٹی نہیں پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی سفا ٹھیک ہے وہ آتا ہے کتابوں والوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ علامہ ابن جدید تدری نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تفسیر لکھ دوں سات ہزار سفح پر تو انہوں نے کہا کہ حسر اتنی بڑی تفسیر کون پڑے گا تو فرمایا کہ افسوس کہ ہمت ایک پسٹ ہوگی کا اچھا تیس ہزار سفح پر لکھیں اب بھی ان کی جو تفسیر تیس جنڈوں میں شایا ہے اور ہر ایک باریک ٹائپ کے پانچ سو سفید چھ سو سفے ہیں تو اندازہ کیجیے کہ وہ تیس ہزار سفے ہوں یہ صرف سے ایک تفصیل اس کے علاوہ جو کا تفاصیر ہے مثال کے طور پر تصویر لے دو رول مہانی لے لو ایک دوسری تفصیلیں دے دو کتنی کتنی بڑی ہیں اور یہ سب کیا ہے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 اس وقت تک نہیں کھجتے جب تک کہ دل کے اندر لوگ ایمان کی جھلک نہیں ہو اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کے سیکھنے سے پہلے ایمان کی ہدایت کو حاصل کرو مجھے کہتے ہیں کہ صاحبہ کا ایک کال ہے کہ ہم نے پہلے تعلم لندن ایمان سمتالندن ہم نے پہلے ایمان تو سیکھا اور پھر قرآن ایمان کیا ایمان ہدایت کا وہ نور ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ندر اصل امانت کی جڑ سے کھلو گے ہدایت کی امانت جو ہے وہ اتری لوگوں کے دلوں کی جڑ کے اندر ایک ضرور نور ہوتا ہے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 وہ ایک واقعہ ہے یعنی کہاں تک دوست تھا لیکن پڑھا ہے کہ کہتے ہیں آتم اصم جب آتے تو حضرت تیوہاں احمد حمبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے احمد جد ہمبل جو ہیں وہ ایسے شخص ہیں کہ چھو کے سامنے جھکے نہیں بہت اذیتیں اٹھائیں بہت یعنی ڈوبے کھائے بہت لیکن شاہوں تک یہ بات نہیں کسی نے کہا کہ اے امام یہ کیا بات ہے آپ اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اور آج جب سطید کسان میں خوش ہوئے یہ آتا ہو یہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں تو شاہ فرمایا میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے اللہ میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے کو جانتا ہوں دیکھو عمد کے درمیان اور عام ہم جیسے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ خدا کو جانتے ہیں ہم الفاظ کتاب کو جانتے ہیں ہم دارے کے پابند ہیں ان کے اندر وہ روشنی آ گئی ہے جس روشنی نے انہیں خدا سے پہنچا اب یہ کر رہا تھا کہ اس نورے کی ایمان کو پیدا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے نایتم فرمایا نبی پاک جو صفات بیان فرمائیں اس میں ایک فخر پسند فرمایا وہ یوزر کی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن لوگوں کا تشکیہ بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں ایک بات اس سے پہلے کہہ دوں کہ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسنت صلاحیت نبوت آپ کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے فلفہ کے ذریعے سے قیامت تک ہو جاری رہنے کے لیے اسے حدیث میں بھی ریاستہ لات عدالت آئے ختم حکومتی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 دل والے بھی اعمال اور جسم والے بھی اعمال دل والے اعمال جو ہیں دیکھو جیسے کہ دائف کی فکہ مرتب ہوتی ہے ہدایات شریف ہے کنس ہے ہدایا ہے اور بے شمار کتابیں ہیں مسود ایک کتاب چھوٹی سی لے دو جس جدوں میں اور کمال دیکھو اس سمجھ کا کہ لکھانے والے نے کنویں سے ابلا کروائی تھی امام سرس کو قید کیا گیا تھا کنویں میں تھے اور املا کر کرواتے جی جی تو میں اس اسمت کے بن بھی ہے نکالے اور ڈھنگ بھی ہے ایسے امت پیدا کی ایسے علما پیدا کی تو میں یاد کر رہا تھا کہ جیسے دائید آسان کی کتاب ہے اسی طور پر بات نہیں آتا اور باتمی احکام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل یعنی ترتیب و ان کا مرتب ہونا ہے یہ تو آج اللہ کے سینوں میں ہے اور ان کے دل جو ہیں وہ سکینہ ہے ارم الحیہ کا اور ظاہر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان اس امر کی کسی چیز کو گم نہیں کرنا کتابوں میں مرتبہ اور سب سے کئی کتابیں لکھی گئیں شروع میں کتاب اللہ دوسری نے لکھی اسی طور پر اس کے بعد جو تھے بنیاد و حضرت کیا نام ہے تیراندنی سب کی بنی تو سال آئی اس سے پہلے سیماغ بدالی کی جو ہے قیمت حادثہ خاصی میں اور کیا نام ہے الادو عربی میں بیر الخاب ہیں اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ سبارک تعالی نے سمت میں مرتب طور پر تشبص کو مرکب کرتا آج کے دور میں جو کل طور پر ایسا کہا جاتا کہ یہ باتیں لون کے ماہر نہیں تھے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 تو چوبیس ہزار صفات پر مواعث مسقودات کے علیحدہ مجموعے ہیں اور جو کتابیں ہیں مستقل وہ علیحدہ ہیں ان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے شیخ الحدیث صاحب نو اللہ صدم سے جو کام لیا اور نہ نش... صرف یہ کہ شیخ الحدیث نام ہی شیخ الحدیث ہے حدیث کا جو کام لیا تو وہ لیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی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 صرف نہ کتابوں سے نہ تاریخ سے نہ ڈر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے میں اپنا ایک واقعہ سنا ظالم الصل تاریخ کی بات ہے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت یہاں ہمارے ایک دوست سے اللہ مقصد فرمائے حاجم اللہ شاہ انہیں ہمارے اکاغر کے ساتھ چاند تھا وہ لائیو نہیں اپنے گھر پر رکھا وہ رہتے تھے دنوں میں یہ کیا کہتے ہیں جانگے پورے کے علاقے میں تو ایک دن انہوں نے دعوت کر مجھے بھی بلا لیا گیا ہاتھ سے فرمات میں نے از کیا کھانا کھانا ہوا میں نے از کیا عزر تھوڑا بہت کچھ پڑھا امن کی توفیق نہیں امن کی توفیق نہیں ہوتی کیسے امن کی توفیق تو ان دنوں میں ہم بھی صاحبزادے تھے ان کی چھوٹی عمر اتنی بڑی نہیں تھی تم اسے خطاب سنبھایا صاحبزادے آج اللہ کی صحبت امن والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ عمل کی توفیق امن والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ تو عمل کی توفیق بات آئی گئی ہو اس کے بعد کاوا پھر مجھے کتاب سن شاید دادے دیکھو تمام اور کاوا نہیں پیرا پیرا یہ صحبت کا سن. پھر بات آگے پیچھے ہو پھر پان آیا تو پان اٹھایا پھر آواز شاہزادے دیکھو پان نہیں کھاتا تو گیسے وہ کہتے ہیں نا خربودے کو خربودہ دیکھ کر دن پر کرتا اور نگاہ میں کوئی ہوتا کچھ ہوتا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ نہیں کرتا کچھ ہوتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھوں میں بال وقت مثال کے طور پر کہا کروں مرغی انڈے ہوتے ہیں روزانہ کھاتے ہوں گے آپ وہ مرغی انڈے سے مرغی کے نیچے رکھے رہا ہیں اس دن اکیس دن یا سترہ دن یا کتنے دن نہیں اس میں تو موسیقی انڈوں پر صرف بیٹھتی اور چھاتی کی تپش دے دی اب اس تپش کے دوران میں کوئی انڈا ادھر ادھر ہو جائے تو گندا ہو جاتا اور جو سر اس کی چھاتی کے نیچے رہ جائیں اکیس دن کے بعد انیس دن کے بعد جتنا بھی وقفہ ہوتا ہے وہ ایک دم سے فاڑتے ہیں شوٹنگ کرتے ہوئے بچے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 کہ وہ صرف کام کر رہی ہے جیسے صرف پہ ہدایت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخصوم بنایا اپنی ہدایت اگر وہ اللہ کے بندے اپنی اس اندر کی لائف کو کسی پر ڈال دوں اسے دے دوں کیا باقی ہر ایک کا اپنا اپنا درد ہوتا ہے پید ہے بندہ بندے میں خواہ دل حریفے میں جسی دماغ سے دماغ دل وہ چاہیے جو کچھ لے سکے ضبط کے مطابق ملتا ہے مجھے اگر تو چاہے کہ اتنا برابر میں دے تو وہ حضرت باقی بلّہ رحمتہ اللہ علیہ وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے کئی مہمان تھے تو حضرت نے کھانا منگایا مانگا، تو بخیارا کھانا لے آیا تو بہت اچھا لایا بہت خوش ہو گئے تو پوچھ اسے بلایا اور کہا مانگ کیا ماند؟ ماند. کہنے لگا کہ مجھے اپنے جیسا مجھے اپنے جیسا کرتے حضرت نے کہا یہ نہیں میں تو یہی چاہیے کہتے ہیں حضرت نے تین دن اپنے پاس رکھا چھٹوں تک قدر لیکن اس کے بعد حاقت نہیں تھی دل پھٹ گیا اور چلتا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلفا میں حضرت مولانا محمد حفاظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمود حرصت رحمتہ اللہ لائے. اس کے بارے میں دیکھا تو نہیں لیکن ہمارے حضرت جو سیشمان اللہ علیہ کی روایت کہ چار دھاگ عمل ہر چیز میں اپنے شیخ کا نمونہ ہو گئے تھے جہاں کے آپسی وقت میں چہرہ بھی شیخ کا چلا اس سے لیے ساتھی اس سے بڑا مستقن بھا بھی کون چیئر تو میں یہ اس پہ کہا تھا کہ میرے دوستوں جس جیسے کسی نے کہا نا کہ لیے بیٹھے جدے ویسا لیے بیٹھے اپنی آج اس دو کے فتنوں میں بڑا ایک فتنا یہ ہے کہ آج اللہ کی اولا قدر نہیں ہے تو دوسری بات یہ کہ ان کے سے استفادے کا ذوق و شوق باقی نہیں کہ ان سے بھی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے تعلیم کے بارے میں تو انسان پھر بھی کسی عالم کے پاس چلا جاتا ہے کتاب پڑھ لیتا ہے کتابیں بہت ختم کر لیتا ہے لیکن وہ رول ارفاہ جو جو کتاب کو بھی تمہارے اندر اساس دے وہ چیز انسان نہیں ہے میرے دوست تو زندگی سردی ہو گئی تھی زندگی آنی جانی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 جیسے میں نے پہلے ارض کیا پڑھنے سے نرخ پڑھنے سے نہیں پڑھنے, پڑھنے کی میں مخالفت نہیں کرتا کتابیں بھی ضروری ان کا پڑھنا بھی ضروری علم بھی ضروری علماء بھی ضروری علم علم لیکن علماء کے اندر یہ وہ عالم جو کہ علم پر عمل کرنے والا ہے دیکھو نبی پاک یہ پاکستم کے سو وارث کہتے ہیں نا ناج میں آتا ہے کہ علماء رسط اللہ علماء جو ہیں عالم جو ہیں یہ وارث ہے نبی کی تو وارث جو ہوتا ہے باپ کی میراث کا وارث صرف اس کی ایک چیز میں تو نہیں ہوگا باپ جتنی پوری میراث چھوڑ کر جائے گا اس کے ہر شعبے میں وہ جو ہے وارث تو نبی امریک سکھوں کے فضائش نبوت جو لاوت کتاب یہ بھی ضروری ہے یہ ذبقی ہیں یعنی تشکیہ کرنا بات کرنا یہ بھی ضروری ہے تعلیم کتاب و حکمت یہ بھی ضروری ہے یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میراث نبوت ہے تو میراث نبوت کا اگر ایک حصہ چھوڑتے ہو تو گویا تم صحیح وارث نہیں وارثان کانب وہی ہیں جو نبی کی جملہ میراث کے اور ان کے سرائط نبوت کی کہ ہر حصے اور جز کے وارث اور یوں کہا جاتا ہے اور صحیح یہ رحق ہے کہ اس امت میں ہدایت کا کام انہیں لوگوں سے عام اور تام ہوا جو کہ نبی انسلم کے علوم زائری اور باتی کیے جانے تھے جو صرف ظاہری علوم پر اتفاع نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ان کے کلوب جو تھے وہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے انوار سے روشن تو بہر میں سطح صرف اتنا کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوستوں زندگی ہے اور تھوڑی آج بیٹھے کر کے بتا نہ چھوڑے کا پڑ رہا نہ بڑے کا پڑ رہا عمر بتائی نہیں گئی اور جس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں جس میں ایک بڑی حکمت کی ہے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 ایک اچھا حکیم جیسے کہ مطلبی میں کنی تک کے قصے میں اللہ مولانا, مولانا لکھا ایسا حکیم آ جو کہ صحیح حکیم تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہیے تنہائی نے لیا اسے سر سے کہا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 گوشت کو ایسے پگلانا شروع کر دیا جیسے موم آگ پر پگھل ابھی چالیس دن پورے ہوئے نہیں تھے کہ نہیں اپنی نے ستا پڑا. اب چالیس دن, دن ہوا تو یہ مرا نہیں تکتالیس دن کے شروع سویرے آباد آدمی بھجوایا تو اس تالم کو بلا کرنا اس <سؤال> نے کہا سر میں نے تو آپ سے جان کی پہلے ایمانچ چاہی تھی اور تو علاج مجھے کوئی معلوم نہیں تھا یہ علاج تھا کہ آپ کو غم لگ جائے اگر غم لگ جائے تو آپ کا یہ جو مٹاپا ہے ختم ہو جائے گا آپ کو کوئی کم نہیں تو اللہ نے آپ کو دملہ کیا تو اسی طور جس جن بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو غم ہے یا تو غم دنیا ہے اور یہ غم دنیا جو ہے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 بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیوانہ آ گیا ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا تو کہ آیا ہوں رہنے کے لیے آیا ہوں تو اس نے کہا پھر رہنے کے لیے آیا, آیا تو بادشاہ کا محلہ کون کہ دیوانہ ہو گیا کیا سی باتیں کر دوں جو سرایا میں نے سرایا کہ اس محل میں پہلے کون تھا کہ میرا باپ تو اس سے پہلے کون تھا کہ میرا دادا کہ وہ کہاں ہے تو گئے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 سفر کا بھی کیا ہے جیسے پیسے سفر کا جیسے بھی ہوتی ہے قدرتی اصل ہم کس چیز کا ہے آخر وہاں کیا پیشہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک فلطم کو کیا منہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حالت میں ملاقات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 کن ڈکسٹک لائے ہوئے تھے تفصیلات میں وقت تھوڑا لیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت بتائیے یا طریقہ بتائیے سرمایا پیار ہے مجھے تو دو چیزوں سے ملا فکر آخرت اور دروش رکس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 تو ہم ہو تو ہو. آتا نا جو درود ایک دفعہ پڑتا ہے اللہ سے رحمت نادمات درود کہ رحمت اللہ کی تو جو کسرب سے درود پڑھے گا اس کسب سے اللہ تعالی کی رحمت نادر تو اس لیے کسبت درود جیسے کہ کہنے والے نے کہا کہ دلوں کی دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو ضرورت کو کسرت پڑھو یہ, یہ, یہ ایسی دوائی ہے جو دلوں کو صاف کر دے این تو دلہارا دوا محمد صلح صلح کا نام جو ہے وہ دلوں کی شفا میں ضرور کی کثرت انسان کو بنا دے وہ جیسے ایک شادی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے اشغال میں اپنے اولاد میں کتنا حصہ رکھو اس نے فرمایا آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتا ہو دو تہائی کہ پھر سب کر سب دروت میں اللہ کا تو ذکر ہے یا نہیں تو اللہ کا نام ہے پاک کے داد بھی آ جاتی اور ردعمت بھی متوجہ ہو جاتی تو درود کی کسرت جو ہے انسان کو بنانے والی چیز تو جس قدر ہو سکے اللہ ہمیں تو کہ کے دروت شریف کی کسرت ہمارے یہاں سے گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں درورت کی عقل تعداد جو کر ہے وہ تین سو کی کم از کم تین سو مرتبہ دن میں درد پن یہ عقل تعداد ہے کر سکتے یعنی کوئی کہنا میں کرسک سے ضرورت پڑتا ہوں تو تم از تم اتنا چاہیے کہ تین سو دفعہ دن میں پڑھتا اللہ نے بھی توفیق تو, تو. تو بہرحال کی کہہ رہا ہوں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 اے عمر رواں تھی جانا تو یوں بھی ہے یوں بھی ایسی حالت میں گزار کہ ہر منزل سے تیرا خیر مت کرو کہ عمر رواں جانا تو تعے یوں بھی ہے ایسے بھی جائے گی ویسے لیکن وہاں ہر قدم پر تیرا خیر مت آج ہی ہوں گھر میں آج کل بات کر رہا آگے اللہ حافظ ایک صاحب نبی صدق نے دیا انسد نے شاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو روز زیادہ اور ہنسو کم ایک صحابی نے سنا تو قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھوں گا ہنسوں گا لوگوں کے چیئر لوگوں کی آنکھوں نے ان کے چہرے پر پھر ہنسی کو نہیں دیکھا ہوتے ہوتے والے حضرت عثمان کا زمانہ آیا اس میں ان کی موت ہوئی اب موت کے بعد انہیں رستے پر ڈالا گیا نہانے کے لیے اب ہوئے ایک دم کھلکھلا کر ہنستا ہے کیا کیا تمہارا ایجنڈا ہوگا کیا ہوگا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 اگر انسان کچھ ہو جائے تو اپنے ستانے کو بھی دیکھا ہمارے اصلاح الدین یو بی اللہ علیہ ان کے واقعات میں اپنے شداد میں لکھا ان کا سوانے لکھنے والے ہیں اور آخری موت کے وقت حافظ بھی تھے جنگ میں بھی نوعیت یہ ہوتی تھی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 انہیں سے کہا کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھتے تھے بے ہوشی میں تھے کبھی تو انہوں نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دو تین مقام تک کہا ایک کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ ہش کی آخری آئے پہنچا تو ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور پھر بند کر دیں پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک جس وقت میں اس مقام پر پہنچا میں یہ تو حل نفسل مدیاب ہسخلی فی بادی جب تو یہاں آنکھیں کھولی ہنس دی اور پھر آنکھیں ہمیشہ کیشانے مرد موہ من باپ گویا نشانے مرد موہ من باپ گویا جو مرد آیا تبر سمبر لگے ہوتا ہے تو ہنستے ہوئے سیکن نے کہا کہ یاد داری کہ بقت پہ زیادہ ہے تو ہم اور گیڑیاں یاد ہے تجھے وہ وقت کہ جب تو تا ہو رہا تھا تو سب ہنستے کیوں دیکھو کھانا کیا کھانا بیٹا بیٹا خوشیاں ہو رہی ہیں کے چل رہے ہیں اور, رو اور رو ہی تو رو رہا تو رو رہا چنا سی کہ مرد مدنے تو ہم اکھن دو تم ایسی زندگی گزار کہ مرتے ہوئے سب رو رہے ہوں اور تو تنستا ہو جا ایسی وقت حضرت ہمارے علامہ بنونی رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی رات دیکھا دوسری رات تو پس رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی دلا جلکی وقت کرتا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا میرے جانے کا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 وہ بھی جنہوں نے جو کچھ کیا نہیں ہوتا وہ جان چھپاتے چھپتے کیا ہوگا تو اصل میں تیاری ہے موت کی اور زندگی جو ہے اسی تیاری کے لیے ہے موت ایک زندگی کا وقت ہے یعنی آگے بڑھیں گے تب زندگی تو وہیں کی ہے جو شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی <سلام> ادھر چین والی آرام کیا آخرت کی زندگی زندگی کیا ہیل ہے آوام <سلام> آخرت ہی کی زندگی جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے تو آتی جاتی چیز ہے ابھی آئے ابھی چل پہلا پہلا قدم ہے بچے ہیں بس ہنسنے کھیلنے کودنے کھیل کود میں قدر کیا جوانی آئی تو بس مرانے کریم نے تینوں بار اس کا اشارہ کیا ہے سورہ حدیب میں الحیات دنیا لاگوں والا لاگ کھیل کود ہے یہ کھیل کود بچپن ہے بارہ چودہ پن अब तो बुरेली हो जाते हैं तो खेल कूद करते रहते हैं जैसे लोग है? आ, और फिर क्या लीना तुम बंदा ओ जवानी ओ पट्टी समर रही है तंगिया हो रही है शीशे निकल रहे हैं देखें अब पाय निकलूंगा तो कैसा लगूंगा लोग जूता साफ हो रहा वाले तो, तो पहले परतून पीछे वो कपड़ा धर्म पर रख लेते थे दार से अगर गर पर गई तो जूता साफ وہ ادا کے بندے تیرے جھوٹے ہوئے دیکھتے ہیں چہرے کوئی نہیں دیکھتے دل ہی دن میں کچھ اور مان پٹی سواری جا رہی ہے جوانی <tukan> <آہ جوانی tukan> جوانی اور پھر کیا یہی ہے دن یہ دنیا دونوں ہے اور یہی سب دن کی جن میں بھی ہے سمڈلی ہے تو موت بن گئی اگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو موت بڑا تو موت اگر بن گئی تو زندگی بن گئی اور اگر موت بگڑ گئی تو زندگی بھی. اس لیے موت کو ہر وقت یاد رکھنا گبراہٹ کی بات نہیں گروانا ہے نا آخرت آخرت کا دور آخرت من سے جانا تو اس گانے کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو تو سیکھ دے ان آماد کو اختیار کریں گے جو راضی ہوتا ہے ان آماد کٹنے کو بچائیں جس سے وہ نار ناراض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میرے دوست ایک بار میں خاص طور سے کہنا چاہتا تھا کہ صرف ظاہری آمال پر استفا نہ کریں اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق جوڑیں اور ان سے اپنی اسلائے نفس اور اپنے بات کے کی اس لیں ان دیں کیونکہ دل کے بنے کسی باپ کو دعوی نہیں والا اللہ مبارک محمد انارک تعالیٰ ابراہ ان کا سب کے اللہ ہمارے سارے بات کر اللہ ہمیں اپنے گناہ خوشی کے زندگی کے اللہ جب تک رہتے ہیں اللہ ہمیں قائم اللہ عمول اترنے بنا اے اللہ خیر کو چلنے والا بنا اللہ دین کی خدمت والا بنا اے اللہ ہمیں دین کی دے دے. اللہ ہم دی اور خدمت دے دو اللہ ہمیں بھی سما اور پوری امت کو ہدایت کے راستے پر اس کے فرما دے اور پوری امت کو بنا ہدایت کو نماز دے اے اللہ جب تک جیئیں تیرے دین پر جمے رہیں اور ان کو جماتے رہیں اور اللہ جب اس سے جائیں کہ اللہ ہےان پر ہم سب کا ساتھ منہ بس سب لگتا ہوتا ہے رادا شہر خلطی محمد ایمان